الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهد الله فلا مظلنا ومن يظل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَدَ أَخْلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا وَقَدَ خَابَ مَنْ ذَسَّاهَا صَدَقَ اللَّهُ عَظِيمُ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِهِ وَيَسْرْ لِي أَمْرِهِ وَأَحْلَ اللَّهُ تَذَنِّ مِنْ لِسَانِي موسم بھائی اور دوستوں میں فرمایا گیا ہے کہ جو پاک ہوا وہ کامیاب ہوا اور دوسرا اس کو دوسرے جملے میں اس کو بیان کر دیا گیا کہ جو نہ ہوا پاک تو اس کا پسارا ہوا نقصان ہوا آدمی کپڑے پہنتا ہے ہر ماحول کے مطابق خفا صفائی کا معیار ہوتا ہے زیاد گاؤں میں پورے سات دن پہنے ہوئے ہو ہفتہ پہنے ہوئے ہو برے نہیں لگتے ہیں ہفتہ بعد اتار لیتے ہیں دھونے کو دے دیتے ہیں یہاں شہری ماحول میں دوسرے دوسرے گندے بن تو برے لگتے ہیں کپڑے میلے ہو گئے اون کو صاف کرنے کی دھونے کی ضرورت ہے فرمایا گیا کہ صاف کپڑا جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نیو میلہ ہوتا جاتا ہے تو اس کا ذکر بند ہو جاتا ہے صاف کپڑے والی کی روزی میں برکت ہوگی شخصیت میں کشش ہوگی جہاں جائے گا وہاں کی قدر ہوگی اتنے فوائد اس کے اندر گھر میں آدمی رہتا ہے روز اس کی صفائی نہ کرے کوڑا کرکٹ نہ پھینکے دو ہفتے مہینے بعد تو رہنے کے قابل نہیں رہتا گاڑی چلاتا ہے چلاتا ہے آدمی مہینہ دو مہینے تین مہینے اور اس کے ساتھ جو متعلقہ صفائیاں ہیں وہ نہ کرے تو گاڑی دوڑنا بھاگنا بند کر دیتی ہے فائدہ دینا بند کر دیتی ہے کیوں کہہ دیا اب میرا حق تھا تو میرا حق تھا میں آپ کو فائدہ دیتی رہی آپ کے لیے استعمال ہوتی رہی آپ آ رہے دو تین مہینوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایک دن آتا ہے میرے لیے استعمال ہونا تاکہ میں درست ہو کر جگہ پہ آ جائے پھر آپ کو فائدہ دے دیں تو اس کی صفائی ستھرائی اس کے ساتھ ستھرا جو باتیں ضروری وہ نہ کی جائے تو فائدہ نہیں دیتی رہی کچھ اردو کی طرح ہم جا رہے تھے تو میں نے ڈاکٹر سیار صاحب سے کہا کہ بات کھیتوں میں چاول کاش کیے ہوئے ہیں تو چاول کی آمدنی تو گنے سے کم ہے یہ کیا ہوا ہے ہم نگاہی آنکھ کے زمیندار جو وہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد زمین میں چاول کاش نہ کیا جائے تو زمین کی گنا پیدا کرنے کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے کس کے بعد جب چاول کاش کرتے ہیں اور زمین پانی کھڑا رہتا ہے مہینہ مہینہ دو دو مہینے کھڑا رہتا ہے چاول کے لیے تو دیمک وغیرہ یہ ختم ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں ورنہ زمین میں دیمک کی کالنیاں بن جاتی ہیں تو زمین جو آپ کو فصل دے رہی ہے وہ اس کے بھی ایک کہ وہ کہتی ہے مجھے بھی درست کرو اب ایسے انسان استعمال ہونا اس معاشرے میں اور معاشرے میں اس کا استعمال ہونا ہے اس کا بننا کہاں پر ہے اگر تمہیں بگڑا ہوا انسان معاشرے میں جائے گا تو یہ سر جگہ بگاڑ ہی بگاڑ بازار میں وہاں بگاڑ دفتر میں وہاں بگاڑ عدالت میں وہاں بگاڑ حکومتیں رہ وہاں بگاڑ جس جگہ پر بھی جائے گا رویہ منفی حالات کا بگاڑنا خود پریشان ہونا دوسروں کو پریشان کرنا یہ سوچا جائے گا ہمارے یہاں پر کسی شعبے کے کافی صاحب کافی میرے پہلے کی بات ہے ایک شعبہ کے وہ چیئرمین تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے ان کو انجسٹری والوں نے ہٹا دیجھ سے, سے گلا کر کیا کہ تمہارے اپنا ساتھی نے جو ہے میرے خلاف ہنگامے کیے ہیں اور مجھے ہٹایا گیا میں نے ساری سے گلہ کیا میں نے کہا بڑی عمر کے آدمی ہیں اور آپ نوجوان آدمی ہیں خامخوا چیئرمین صاحب کو تنگ کیا اس کو چیئرمین صاحب نے ہٹوا دیا جی ڈاکٹر صاحب میں نے تنگ نہیں کیا یہ خود اپنے آپ کو تنگ کرتا ہے میں کہوں کیسے کوئی جی؟ کہو کی بات ہوگی یہ اس کو منفی لے گا کسی آدمی سے ملے گا اس کو منفی بات کہے گا جی مثلاً ایس سے کوئی ملے تو ایسے پوچھے گا کہ آپ کہاں کے ہیں مثلاً جی کہا میں کوارڈ کرنے والا ہوں تو فارورڈ کہتا ہے چھوڑو یار کوڈ کے بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں میں ایسا فلان جاتی تھی فلان جاتی تھی فلان جگہ یہ غلطی کی فلان جگہ یہ غلطی کی, کی, کی, کی. کہتے کسی کو اپنا ہم نہیں چھوڑتا کسی کے بارے میں اچھے لفظ کہہ دینا مبارک لفظ کہہ دینا ایسے نہیں ہوتا کہ گھر میں یا مختلف جگہ پر میں گیا ہوا ہوں نا بچوں کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں افلانا کام کرو وہ مان کے نہیں دیتا ہے کیا, أوh, ہے. کیا? وہ ہے گندا بچہ ہے کیا خطرناک بچہ ہے یہ ہے وہ ہے میں کہا آپ ذرا پیچھے ہو جائیں آپ ذرا حوصلہ کریں پیچھے ہو جائیں خاموش ہو کر بیٹھ رہے ہیں بچے کو ذرا آپ آواز چھوڑ بچوں کو آواز چھوڑے وہ کتنا اچھا بچہ ہے کتنا پیارا بچہ ہے تو جو بات کہی جائے اس کو مانتا ہے اور بچے تو وہی اچھے ہوتے ہیں جو کہ کون سے ماں باپ جو بات کہیں ایسی باتیں کہیں صحیح باتیں کہیں اس کو مانا جائے اور کتنے اچھے لگتے ہیں وہ بچے جو بات مانتے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں اچھا آپ یہ بات کر لینا میں بالکل کرتا ہوں تو ہی جو ہے وہ بندی کی کامیابی کم کامی ہے مشور کی کامیابی زیادہ ہے پھر زبان نے اپنی نرمی کے باعث بتیس دانتوں کو اپنے سامنے قطار بنا کر کھڑا کیا ہوا اپنی خدمت کے لیے اس پر کوئی چوٹ نہیں آتی پھر دانت ٹوٹتے ہیں پھر زبان پر آتی ہے بات دانتوں کی سختی کو زبان نے اپنی نرمی سے کنٹرول کیا ہے اور اپنے آگے سب بنا کر اپنی بھاس کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے تورج یہ کر رہا تھا کہ بنا ہوا آدمی اگر باپ ہے تو مصیبت بیٹھا رہتا ہوں بگڑا ہوا آدمی باہر مصیبت بیٹھا رہتا ہوں دکاندار ہے تو مصیبت ہم دورت اللہ بات ہے یہ سن ستاسٹھ کا واقعہ ہے ہم نکلے اور یہاں کافی شام میں گئے سردیاں ہو رہی تھیں تو ہیٹر آئے تھے کہ ہیٹر خریدیں کمرے میں سردی ہوتی بڑی گرم یہ کریں گے نئی دکان شروع ہوئی تھی چلے گیا ہم. ہم نے ایک ہیٹر دیکھا دوسرا دیکھا تیسرا دیکھا آدمی تنگ ہو گیا, گیا. کہا تو جاؤ یار تو میرے ساتھی نے کہا ایک دم دا داخو تھا داخو دکانداردار تو میں نے کہا دکان ہی سو رہے ریاست نہ دے, دے. سارے چھوٹے چھوڑ کے دوسرے سال میں میڈیکل پڑھنے والے ہو گئے دکان حساب دینا زیادہ نہیں ہے تو دو تین مہینے بعد جو دیکھا کہ میرا حساب ختم ہو گیا تو بگڑا ہوا آدمی باپ ہے تو اولاد کے لیے مصیبت اولاد ہے تو ماں باپ کے لیے مصیبت دکاندار ہے تو عوام کے لیے مصیبت حاکم ہے تو رعای کے لیے مصیبت اور بگڑی ہے تو حاقم کے لیے مصیبت جس جس جس نے اپنے آپ کو نو ہی سنوارا اور اسے اٹھایا کھسارا اور ہوا وہ تباہ اور ہوا مبتلا وہ پریشانی اس لیے دنیا اخر کے سارے مسائل کا حل ہی اسلائے نفس میں کہ اخلاص والے ہدایت کے شراغ ہیں علی گیا اخلاق والے ہدایت کے شراغ ہیں ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے ہم اور آپ انسان کو استعمال کے لیے تیار کر رہے ہیں انسان کو بنا نہیں رہے کہ استعمال کے قابل ہو جائے میرا ایک انٹرویو ہو رہا تھا یہاں صوبائی پولیس کمیشن میں یہ سن اٹھہتر کی بات ہے تو انٹرویو ہو گیا اس کے بعد ان انہوں نے ایسے آزاد باتیں انفارمل باتیں نے شروع کر دی گپشپ کے موڈ میں تو ایک ان میں سے چیئرمین نے مجھ سے نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحبان تمہارا ایسا ظلم کرتے ہیں ایسا ظلم کرتے ہیں ایسا ظلم کرتے ہیں ایسے پیسے لیتے ہیں ایسے تنگ کرتے ہیں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں انہوں انہیں کافی جو جیسی الزامات کی دوہرائی تو میں سوچا آپ بات جائے تو وہ بات گئے تو وہ ہو گئی ہے انفارمل ہو گئی ہے اب بس گئے وہ تک رفاظ تو خالی ہو گیا ویسے جیسے ہم اکٹھے آدمی بیٹھے ہوئے ہوں ایک درجے کے تو میں ایشورے کو کوئی بات کہوں تو یہ آپ برا نہیں مانیں گے تو میں نے کہا جی معاف کریں ہم معاشرے کے لیے ڈاکٹر بناتے ہیں انسان نہیں بناتے ہیں میں اسی کے لیے ہم ڈاکٹر تو بناتے ہیں اس انسان نہیں بناتے انجینئر تو بناتے ہیں اس انسان نہیں بناتے آپ سب کو بناتے ہیں اس انسان نہیں بناتے ہیں سگوز کی شخصیت تعمیر نہیں ہوئی تو جس جگہ پر بھی جائے گا انسانوں کی پریشانی کے ذریعے اس لیے پرانے پاک میں چند مقامات پر جو کوئی ذمہ داری دینے کا تذکرہ آیا ہے سوز کے ساتھ دو باتوں کا تذکرہ کیا جسمانی اور روحانی اہلیت جسمانی اہلیت میں تو اس جس وہ شعبہ, شعبہ ہے اس شعبے کو جانتا ہوا نہیں آدمی شعبے کو جانتا ہو بدن صحت مند ہو اور روحانی جو ہے صلاحیت روحانی استعداد، روحانی فٹنس جو ہے یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو چلانے کی صفات ہوں اس وقت یہ بنی اسرائیل پر مصیبت کے حالات تھے اور ان کو ان کے مخالفین نے مارا اور ملک سے نکالا اور پریشان کیا تو غور کرنے لگے کہ پٹتے پٹتے ہم اب کہاں تک پٹیں گے اور کیسے وقت گزاریں گے تو ان کا خیال ہوا کہ مقابلے کے لوگ جو ان کا تو محکم نظام ہے ان کا بادشاہ ہے فرما روا ہے ہر شعبہ انہوں نے منظم کیا ہوا ہے لہذا اس تنظیم کے ساتھ یہ ہم پر غالب آ اور ہم کے مقابلے تطر پتر بیڑ بکریاں ہیں تو نے دعا مانگے کہ اللہ اگر تو ہمارے اندر بھی کوئی بادشاہ بنا دے تو ہم اس کی اطاعت کریں اور ہم بھی ایسے منظم ہوں ایسے محکم ہوں تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں ان, ان پر غالب آئیں تو ان کو حکم کو ملا کہ قد باد روتا ملکا کہ ہم نے جو تم میں تالوت رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ مقرر کر دیا قرآن کی باتیں جو ہیں یہ بے فائدہ نہیں ہوا کرتی ہیں قرآن میں ایک جملہ بھی ایک لفظ بھی کسی چیز کے لیے اگر لایا گیا ہے تو اس کی بہت اہمیت ہے تم نے کہا کہ یہ تو ہم میں سے غریب آدمی ہے بحثیت آدمی ہے غریب آدمی ہے مطلب یہ ہوتا سات الماض غریب آدمی مال بھی اس کو نہیں چاہیے کوئی مضبوط قوم سے ہوتا کوئی ایماندار ہوتا ویسا ہوتا ایسا ہوتا تو بادشاہ مانتے تو الگ الگ جواب میں فرمایا ان سے فرمایا کہ زیادہ علم و الجسم کے بادشاہ کے لیے علم استداد کے استحادات کی ضرورت ہوتی ہے اور جسمانی فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تم میں سب سے زیادہ اس میں اس کے لیے کوئی مضبوط جکاش جوسا اور شکل و کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے کسی بڑی قوم سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ایماندار ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے حوصلہ برداشت ضرورت تجار فہم، قوت فیصلہ بر وقت صحیح فیصلہ کرنا بات کو صحیح سمجھنا صحیح جانچنا ہے تو یہ بات اس کے لیے ضروری ہے اور تو میں سب سے بیسٹ میں تو زیادہ کلیل میں والم یوز نے اللہ تبارک تعالی سے مصر کا اقتدار مانگا تو تھی دعا مانگی کہ یا اللہ رب بھی جاننی اللہ خزان اللہ ان حفیظ علیم کہ مجھے اللہ مصر کے خزانے دے اور ان خزانوں کے کام کا میں جاننے والا بھی ہوں اور ان کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں دھیانداری اور حفاظت کی صفت ہے کہ اس کے لیے روحانی استدار ہے وہ بھی ہے مجھ میں اور علیم اس کو میں جانتا بھی ہوں اس کام کو جانتا بھی ہوں جسمانی استدار کے ساتھ روحانی استدار اس ڈی طالم معاشرے نے ایسا ہمیشہ ایسا نظام تعلیم چلایا کہ جس صرف اس کو ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس نہیں دیے جس نے اس کو ٹیکنوکریٹ بیٹ نہیں دیے اور اس ٹائم کو بنی ہوئی شخصیات نہیں لوگ کے لیے سارے انسانوں کے لیے پورے معاشرے اور ماحول کے لیے رحمت بنی ہے ابھی آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی ٹریننگ کے طریقہ کار کو جا کے مطالعہ کریں نا بوروکریٹ کی ٹریننگ کے طریقہ کار کو مطالعہ کریں تو ان کو ٹریک ٹریکنگ پروٹیکٹ کرنا ڈانچ کرنا اور اپنے مقصد کو نکالنے کے لیے ہتھ گڈے استعمال کرنا مختلف نظام کا ان سے مطالعہ کروانا اس تہذیب پر ان کو چلاتے ہیں اخلاص ہو اخلاق ہو آپ اپنے اخلاص سے متاثر کر رہے ہوں آپ اپنے اخلاق سے متاثر کر رہے ہوں آپ نے روحانی سے متاثر کر رہے ہوں یہ تو سامع نظام کی برکتیں ہیں سامع نظام ایک سبر آزماس چیز ہوتی ہے کئی سارا سبرازمار دور ہے دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاشرہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ کیبر والے کی زندگی بنتی ہے ہو, وہ کامیاب ہوتا ہے ہو, وہ چھا جاتا ہے اور یہاں یہ بات ہے والے کی زندگی بنتی ہے جو ہوتا ہے, وہ میں ہوتا ہے وہاں یہ مالدار کی زندگی بنتی ہے خاص ظلم سے آدمی لیتا ہے مار لیتا ہے اور یہاں یہ کہ اخلاق والے کی زندگی بنتی ہے خاص کے پاس مار ہو یا نہ ہو یہ دو ترتیبیں میں رہی ہیں اور ایک ترتیب والوں نے اپنے ترتیب پر چل کر نتائج حاصل اس, کے اس کے وہ لوگوں کہتے ہیں اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے ایسے صحابہ اکرام کا یہ کفار مکم جب مذاق اڑاتے تھے ہاں اولائے دین کہہ کے کر اور دین کے دل... باتیں اس دین کے بلا بلا کے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے وہ ایسی بات کہی کہ جا رہی ہے ہونی نہیں ہے وہ. وہ کیسے ہو سکے گی جو دعوت دی ہے نا فرحان کو مسئلہ اسلام نے یہ آدمی جو زبان اس پہ لکنت ہے ہمارے ٹکڑوں پر پلا ہوا ہے کوئی کا ساتھی نہیں ہے اور عجیب بات کہہ رہا ہے کس پہ کامیابی ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ علیہ سلیم علیہ سلیم ملک و مشرا وہ حاضل نہار حاضرہارو کیا رئی سلی ملک کو مثلا وہ حاضر کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے اور یہاں کے بہتے ہوئے دریا کیا ان کا مالک میں نہیں ہوں اور کیا اتنی قوت اور اتنے وسائل میرے ہاتھ میں ہونے کے ہونے, ہوتے ہوئے میں ناکامیاب ہوں اور یہ کامیاب اس کو بولنا ہی نہیں آتا تو بھارت سے اٹکتی ہے لوگ نہ اور ترتیب بھی ایسی دے رہا ہے کہ کر کے مقابل آئی جی کا کہہ رہا ہے مالو دولت جمع کرنے کے مقابلے خیر خراب خرچ کا کہہ رہا ہے اور لوگوں پر غالب آنے کے بجائے خدمت خال کا کہہ رہا ہے یہ تو کوئی تریف چلنے والی ہے ہی نہیں اور قریش دن کہہ رہا ہے کہ دین دین کر ان کو دھوکے پہ ڈالا ہوا ہے یہ سب چلنے والی بات ہے ہی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں یہ کہاں چلے گی یہ بات تو ایک تو برا دور ہوتا ہے ان میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ سال ترتیب باطل ترتیب کو توڑتی ہے اور دوسرا اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کو لیتی ہے اس سے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اس کو جب چالو کر کے ایک چھوٹا سا معاشرہ بناتے ہیں وہ مذہب بڑا ہوتا ہے پھر در اور پھیلتا ہے اور اس کی رام برکتیں سامنے آتی ہیں اور وہ بات کو توڑ کے رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو جزیرہ نمائ عرب میں یہ جی جزیرہ نما عرب سے کفار کے اخراج ہو گیا تھا اور اسلامی نظام قائم ہو گیا تھا تو تھوڑا دور ہے اسلامی نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس پر ایک اس کے بعد اس پر ایک ردیع بلاتا ہے بڑا شدت کا کہ بادل اکٹھا ہو کر بےفر کر پھر آ کے ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کو توڑا جائے اور باطل کو پھر لایا جائے اس میں ہماری سرداری ہے ہماری ترتیب چلتی ہے کرو فر ہمارے اختیار میں آتا ہے تو صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ دور ہے کہ اب ڈھائی سال کفر نے رد عمل کر کے ساخت ٹکراؤ کیا ہے اس چیز کو توڑنے کے لیے اور کمر باندھ کر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے سے اینڈ کا جواب پتھر سے دیا ہے اور دندان شخر جواب دے کر پھر اس بادل کو توڑا ہے تو اس کے بعد پھیلاؤ ہوتا ہے دو فاروق کیا سب پھلاؤ ایسا پھیلاؤ ایسا پھیلاؤ ہے کہ جس جگہ پر بھی اطلاع جاتی ہے کہ ایسا نظام تمہارے پاس قائم ہو گیا جس میں ایسا عادل ہے ایسا انصاف ہے ایسی خوشحالی ہے ایسی آسودگی ہے ایسی حفاظت ہے ایسا انسانوں میں بدمساوات آئی ہے تو انسان اندر سے چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں بھی نصیب ہو تو ان کے نظام کی ان کے ماحول کی دعوت یہ باطل کے نظام کی بہتوں کو بہت بہت بنیادوں کو کھوکھلا کرتی ہے اور ان کو توڑتی ہے اور لشکر تو بعد میں جا کر اس علاقے کو لے رہے ہوتے ہیں ان, کی ان, کے, ان کے نظام نے اور ان کی ترتیب نے پہلے اس علاقے میں اب دخول کر لیا ہوتا ہے یہ سترہ حملے ہوئے ہیں محمود غزبی رحمت اللہ علیہ کے اس علاقے میں اور پہلا حملہ شاہب الدین غوری کا ہوا ہے پہلی پانی پت کی جنگ اس کے بعد یہ پیچھے ہٹا ہے تو دوبارہ آیا ہے جب دوبارہ آ کر اس نے جنگ کو فتح کیا ہے اور اجمیر شریف تک جا کر تصویر رات کے مرکز کو توڑا ہے اور صبح اس نے دور سے اذان کی آواز سنی تو اس کو حیرت ہوئی کہ ہمارے منفتح کرنے سے پہلے یا کون ادان دے رہا تو لوگ تاکی کے حال کے لیے پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کچھ پکڑا کچھ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ازان دیے نماز پڑھ رہے ہیں یا آگے بڑھا اس نے جو دیکھا اس نے کہا اس اسی شخص کو میں نے خواب میں دیکھا تھا جس کی طرف سے بشارت تھی کہ تم آؤ تمہیں اللہ تعالیٰ فتح رسی فرمائے یہ شخص کون حضرت خواجہ مین الدین اجمیر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کہ پروی راج جنہوں نے کہ شابین غوری کے لشکروں اور اسلے اور فوجوں کے داخل ہونے سے پہلے اپنی روحانی قوت سے حج کی باطل قوت کو توڑ دیا تھا اور ان کے مرکز میں اپنی روحانیت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا وہی دعا بنیاد بنی اس کی اس کے بعد استفتہ کیا اس کے آدمی اگر پریشان کرتے تھے پر برائے کے تنگ کرتے تھے پریشان کرتے تھے نکل جاؤ یہ پریشان کرتے ہیں کرتے ہیں سے سہیزوں نے کہا کہ حضرت ہم تو سنا ہے کہ یہ جو حضرات ہوتے ہیں یہ دواری تلوار ہوتے ہیں جو ان پر گر جائے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے جس پر یہ گر جائیں وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں تو اتنا تنگ کر رہے ہیں ان پر بہت تنگ کیا طور توڑ بڑے کیفیت تاریخ تاری ہوئی اور فارسی زبان نے کہا کہ ما دور کر دیں ہم نے اس کو ہٹا دیا شاہدین غوری کا حملہ آیا اور پتھوی راج جو ہے تو اس کا اس کی شکست و سبائی اور اللہ تبارک تعالیٰ سالہ نے اس ملک کا دروازہ اسلام کے لیے کھولا شاہدین غوری پہلا آدمی ہے جس نے کہ مرزم اسلامی حکومت قائم کی ہے اور اپنے غلام قطب الدین احب کو یہاں بطور بادشاہ کے اور نائب کے چھوڑا ہے یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ تزکی حاصل کر کے اپنے باتوں میں یہ صفات حاصل کریں گے تو ایک صلی اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ اور دوسرا یہ کہ ہماری زندگی ایسی پرکشش ہوگی ہمارا ماحول ایسا ہماشاہ پرکشش ہوگا کہ وہ کپار کو اپنی طرف کھینچے گا اور اس کو اس پر لا کر چھوڑے گا اسپین مسلمانوں نے کیسے پتہ کیا ہے اس زمانے میں لڑکیوں کی کار یونیورسٹیاں نہیں ہوتی تھیں تو بڑے خاندان لڑکیوں کا ادب ادبا سکھانے کے لیے اور تہذیب ثقافت سکھانے کے لیے اسپین کے لوگ بادشاہ کے محل میں بیچتے تھے تو بادشاہ کا نام راڈک تھا کاؤنٹ جولیان اس کا ایک علاقے کا نواب تھا اور اس نے اپنی بیٹی فلورینڈا کو بھیجا شاہی محل میں زندگی کے آداب سیکھنے کے لیے بادشاہ نے اس کے ساتھ بدگاری کرنی تو اس نے اگر فریاد باپ کے سامنے کہ اس نے کہا اچھا اب یہ فاص جو مسلمانوں کا عدل انصاف والا نظام قائم ہوا ہے اب میں ان لوگوں کو بلاؤں گا کہ اس کی کھوپڑی کو سوراخ کریں گے اور اس بلکہ اس, اس کی ساری قوت کو وہ اس دھڑام سے گرا کر اس جائیں گے تو یہ اس سے کاؤنٹ کا خط موسا بن نصیر احمد اللہ علیہ شمالی افریقہ کے گورنر کو آیا ہے اور لکھا ہے کہ آر کی فوج نے اس طرح کا رخ کیا تو سوائے کرائے کی فوج کے جو بادشاہ کے حق میں لڑے گی اس بادشاہ کو عوامی تائید بالکل حاصل نہیں ہے کیونکہ اس کے نظام میں انصاف کی جگہ ظلم ہے تازہ کی جگہ کبر ہے خدمت کی جگہ خدمت کے بجائے فقر ہے جس سے کہ اس کے انسانوں کے دلوں کو نہیں جیتا ہوا ہے ملک کو صرف فوج کی قوت سے کنٹرول کیا ہوا ہے چنہ تارک بن تارکیا رحمتہ اللہ علیہ کا جو حملہ ہے کس سے جلا کر سیدھے آگے بڑھتے گئے فوجی حیران ہے کہ کی کیا ہو رہا ہے آج آدمی پہلے مورچے بندی کرتا ہے فرسٹ سیکنڈ لائن آف ڈیفنس بناتے ہیں سپلائی لائن بال کی جاتی ہے ریٹریٹ کا راستہ واپس ہونے کا راستہ شکل میں ادرس کیا جاتا ہے آج ہی کا فوسٹ ہے امیر صاحب عجیب امیر صاحب ہے صاحب کو جلا کے ساری چیزوں کو اور آگے بڑھ رہا امیر صاحب کو پتا تھا کہ ملک کو اس ملک کو ہماری روحانیت نے پہلے سے پتہ کیا ہوا ہے اور ہم کے اس کے عوام کے دل ہم نے فتح کیے ہوئے ہیں آپ جو ہے صرف اس کرائے کی فوج سے نپٹ کر اس ملک کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں جو کہ دو دو ہاتھ جس میں کہ صرف دو دو ہاتھ ہونے ہیں اور کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے آپ انتباہ پر اگر آئیں گے اور یہ روحانی قبوت حاصل کریں گے تو ان اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کر کے چھوڑے گا گھبراؤ نہیں رم نہ کھاؤ تم غالب ہو گئے لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ تم کامل ہو جاؤ تو انعامات ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن آپ کہتے انعامات ملے اور ہم کی زندگی نفسری ہماری زندگی کو نفس چاہیے من چاہیے اور انعامات ملے صحاب اکرام جیسے تو یہ بات ہوتی نہیں ہے چاہتے تو سب ہیں کہ سوریا پہ ہو مقیم جو سب سوچے سات ستارے ہیں آج کل کے لوگوں کی نظر ایسی ہوگی کہ چھ نظر آتے ہیں سات نظر میں آتے یہ پہلی شاعری میں چاہتے تو سب ہیں کہ اوجے سوریا میں ہوں پہ ہوں مقیم پہلے ویسے کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم اقبال نے کہا کہ اتنی بدلتی بار تو ہر کوئی پہنچنا چاہتا ہے لیکن ایسا صحیح دل ایسا صاف دل جو اس کے قابل بناتا ہے وہ تو پہلے کوئی پیدا کرے سوریا میں سات ستارے نظر والوں کو نظر آتے ہیں سکس بائی فائی آئی سائٹ اور آج کل لوگوں کو جو ہے تو شے نظر آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوریا میں گیارہ ستارے نظر آتے تھے اتنی بدنی فٹنس کیا آپ اور دوربین نے ہم نے دیکھا یہ بتیس یا پینتیس ہیں ایسے عزیزری میں نے پڑھی تو جس جن صاحب نے مجھے سنائی انہوں نے کہا کہ آپ کو رات میں نے دربین رکھی ہوئی آپ کو رات میں مشاہدہ کراؤں گے کہ سریا کے کتنے تارے ہیں کہ کوئی چیز کے قریب میں کچھ کموں بیچ ان میں سے گیارہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ کی نظر سے دیکھ سکتے اتنی بدنی فٹنس اللہ اعلیٰ تبارہ تعلق باتوں پڑھانے کے میں توفیق عطا فرمائے